ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن فلا هادي له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 يا أيّهَ الذي نَ آمامُاتَّق الله حَقَُّ قاتِهِ وَلا توتُ الن إِلاا وَأَتُم مُسلمون يا أيّهنَّ سُتَّق رَبَّكُم الذي خَلَقَُم مِ ننفسْسم واحد وَخَلَقَ مِنْه زَوجَهاَا وَبََّ مِنْهُم رِرجالًا كثرا وَنِساء وَاتَّقُ الله الذي تَساءلونَ بهِهِ وَالأررحم إ الله كان عَكمُ عطبا يصلح ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی دین بعد نماز عشاء اس مسجد میں مسجد حیا ابراہیم میں انبیاء علیہ السلام و کی زندگی کے حالات کا بیان ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء پر ایمان اس عظیم رکن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا کرے گزشتہ درس میں بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بنائے جانے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہط وسلام کو کس طریقے سے پیدا کیا اس کا مختصر خلاصہ <کستان> یہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف رنگ اور مختلف صفات کی مٹی اللہ تبارک و تعالی نے لی اور ایک مٹھی مٹی سے آدم علیہ سلاۃ والسلام کا جسم بنایا گیا جس کی وجہ سے آدم کی اولاد آدم کی ذریت مٹی کے اعتبار سے مختلف رنگ اور مختلف صفات کی ہوئی آدم علیہ حسرات والسلام کو جب بنایا گیا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کی لمبائی ساٹھ گز کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ڈھانچہ بنایا جب تک اللہ کو منظور تھا اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں انہیں رہنے دیا اور آدم علیہ سلاۃ والسلام کے اس ڈھانچے کو دیکھ کر ملائکہ اللہ کے فرشتے اور ابلیس حیبت میں پڑ گئے بالخصوص ابلیس کو بہت ہی زیادہ حیبت ہوئی وہ آدم علیہ سلاۃ وسلام کے اس ڈھانچے کا چکر لگاتا اور اسے بجا کر دیکھتا پھر اس کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلاط والسلام کو جس ڈھنگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اندر سے کھوک لے ہیں تو اس وقت ابلیس نے یہ جان لیا اور ابلیس نے یہ کہا کہ یہ ایسی مخلوق بنائی گئی ہے جسے خود پر کنٹرول نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام میں روح پھونکی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے کہا فعدا صوئی تو نفق تو فی مروحی فقع ساجدین جب میں اسے پورے طور پر درست کر دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا تو روح کیا ہے اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے ویس الروحل خلیلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے یہ پوچھنے والے کون تھے اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے مشرقین مکہ نے یہودیوں سے کہا جو اہل کتاب تھے کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتاؤ جن سوالوں کو پوچھ کر ہم انہیں لاجواب کر دیں یا پریشان کر دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو بعض روایات کے مطابق یہودیوں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی و یس القن وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ الرّوح من امر بھی تو آپ کہہ دیجئے کہ روح کا معاملہ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے خاص علم میں سے ہے وہ نہ اونچی تم من علم اللہ کلیلہ تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے بہت کم ہے یہودیوں نے کہا تو حکمت ہے فقط اونچی خیرن کثیر جسے حکمت مل گئی اسے تو بہت خیر مل گیا تم کہتے ہو بہت کم علم دیا گیا ہے جبکہ ہمیں تورات دی گئی جو بہت زیادہ علم ہے تو اس کے جواب میں کہا گیا تمہیں تورات جو دی گئی ہے اس پر عمل کر کے جہنم سے بچا جا سکتا ہے اس اعتبار سے وہ بہت بڑی حکمت ہے بہت زیادہ حکمت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو ایسی صورت میں وہ بہت تھوڑا علم ہے تو بہرحال روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں نے پوچھا یا مشرقی نے مکہ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتلائی بلکہ اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ یہ اللہ کے خاص علموں میں سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یہ اللہ کا راز ہے جو اللہ تبارک رکو تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا اور یہ اب تک راز ہے اور قیامت تک راز رہے گا قرآن کریم کی حقانیت کی ایک بڑی دلیل ہے چودہ سو سال پہلے روح کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا خاص علم ہے اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے دنیا بڑی ترقی کر گئی انسان چاند پر جانے کا دعویٰ کر لیا بہت ساری ایسی چیزیں جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھیں انسان نے اسے دیکھا خون میں پائے جانے والے ہزاروں جراثیم کو انسان نے پرکھ لیا بہت ساری معمولی سی چیزیں جن کے جاننے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا انسان وہاں تک پہنچ گیا ایسی چیزیں ناپی جانے لگیں تولی جانے لگیں جن کے ناپنے اور تولنے کا کوئی آلہ نہیں تھا لیکن اللہ نے فرمایا کہ روح کا علم اللہ کے پاس ہے جو کہ حقیقت میں اللہ کا راز ہے اتنی ترقی کے باوجود انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی روح کی حقیقت تک نہ پہنچ سکا نہ پہنچ سکے گا روح کیا ہے اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جبکہ وہ ایک مخلوق ہے اس کا وجود ہے ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ہے وہ نکلتی ہے نکل کر جب چلی جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے جا کر واپس آتی ہے تو آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے روح کا تعلق انسان کے ساتھ مختلف انداز کا ہے انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چالیس دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن تک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی ہڈیاں بنا دیتا ہے پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو روح پھونکی جاتی ہے انسان کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے کس طریقے سے ڈالی جاتی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب انسان دنیا میں آتا ہے سوتا ہے تو اس کا اس کی روح کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ طوف الفسا ہی نموچی ہا و فی مناما اللہ تبارکو تعالی جانوں کو وفات دیتا ہے اور کچھ جانوں کو اللہ تبارک و تعالی نیند کی حالت میں اٹھا لیتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى قبا موت جسے موت مار دے اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور جو نیند سے بیدار کرنا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے یہ تعلق ہے انسان سو رہا ہے اس کی سانس چل رہی ہے وہ زندہ ہے لیکن اس کی روح ایک حد تک اس سے کٹی ہوئی ہے لیکن جب وہی مر جاتا ہے تو اس کے روح کا تعلق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اتنی ہی باریک, باریک باریک باتیں روح کے بارے میں ہمیں بتلائی گئی ہیں پوری حقیقت ہمیں نہیں بتلائی گئی لیکن یہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ روح کی ایک حقیقت ہے روح اللہ کی ایک مخلوق ہے ملک الموت موت کا فرشتہ اسے پکڑتا ہے کفن میں لپیٹتا ہے اسے لے جایا جاتا ہے روح کو لوٹایا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے روح کی ایک حقیقت ہے جس کی کیفیت کو جس کی تفصیل کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن جب تک روح انسان کے جسم میں ہے اس وقت تک انسان زندہ ہے جب یہ روح قبض کر لی جائے تو ایسی صورت میں انسان مر جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور جب روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لیتا ہے تو اس کے بعد یا تو روحیں علیین میں ہوتی ہیں یا تو سجین میں ہوتی ہیں اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول سے وہ روحیں نکل نہیں سکتی یہ حقیقت ہے یہاں پر ان لوگوں کا دجل ان لوگوں کا جھوٹ ظاہر ہوتا ہے جو روحوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں روحوں کو حاضر کرنا روحوں کو بلانا جسے کچھ لوگ جو ہے آتما کہتے ہیں روح کہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں خیالی ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کسی کی روح کہیں بھٹکتی نہیں ہے روحیں جب اللہ تبارک و تعالی انہیں قبض کر لیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھٹک نہیں سکتی کسی کی آتم بھٹکتی نہیں ہے یہ سب کا سب بے بنیاد ہے امام البانی رحمت اللہ دور حاضر کے بڑے علماء میں سے تھے اور بہت ہی زیادہ علم اور حاضر جوابی اور خاموش کر دینے والا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا تھا کچھ شاگردوں نے علامہ علباء رحمۃ اللہ, رحمت اللہ علیہ سے آ کر شکایت کی کہا کہ ایک شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ روحوں کو حاضر کرتا ہے آپ اسے کچھ سمجھائیے تو علامہ الباء رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے پہنچ کر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم روحوں کو حاضر کرتے ہو کہا کہ ہاں حاضر کرتا ہوں کہا کہ تھوڑا وہ امام بخاری کی روح کو حاضر کر دو کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس نے کہا کہ ابھی جو ہے روحوں کے حاضر ہونے کا وقت نہیں ہے آپ پیر کے دن تشریف لائے جب پیر کے دن گئے تو اس وقت تک وہ بوریا بستر باندھ کے وہاں سے نکل چکا تھا تو حقیقت میں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ خبی شیاطین کو ان لوگوں نے پال رکھا ہو جسے کسی انسان پر سوار کر دیتے ہوں وہ الٹی سیدھی بکواس کرتا ہو جسے لوگ جو ہے روحوں کے بارے میں سمجھتے ہیں تو علامہ البانی نے رحمۃ اللہ علیہ بالکل صاف عقیدے صاف عقیدے کی نشر اور اشاعت کیا کرتے تھے اور ایسے بہت سارے مناظرے ہیں جو انہوں نے ایسے دجالوں کے ساتھ کیے ایک شخص آیا کہا کہ میں غیب جانتا ہوں اور آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہا کہ آپ کی کیا شرط ہے کہا کہ تم تو غیب جانتے ہو تمہیں میرے شرط کا پتا نہیں ہے تو اس طریقے سے مختصر سے جواب سے الحمدللہ بہت جلد جو ہے سامنے والے کو لاجواب کیا کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روحیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہوتی ہیں جنہیں قبض کر لیا جاتا ہے کسی کی روح کہیں بھٹکتی نہیں ہے روح روحوں کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے یہ روح جو آدم علیہ سلاط و السلام میں پھونکی گئی اس کی کچھ تفصیل جو ہے احادیث میں بیان کی گئی ہے سنن ترمیزی اور مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے جسے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ سلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی گئی بعض روایات کے مطابق جو صحیح روایتیں ہیں روح سب سے پہلے آدم علیہ سلاۃ والسلام کے سر میں دوڑی فاطس آدم علیہ سلاۃ والسلام کو چھینک آ گئی سلاۃ والسلام نے چھینکا چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ اور ابن حبان کی صحیح روایت کے مطابق کہا الحمدللہ رب العالمین تو یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلا جو کلمہ کہا ہے وہ کیا ہے الحمد رب العالمین یہ ہمارا پہلا کلمہ ہے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا اور یہ سب سے افضل کلمہ ہے سب سے بہترین کلمہ ہے الحمد رب العالمین کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جن تعریفوں کا مستحق ہے ان تمام تعریفوں کو اس میں سمو دیا گیا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے آدم علیہ سلاۃ والسلام نے کہا جیسا کہ اسی روایت میں ہے فہمید اللہ ازن آدم علیہ اللاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اللہ کی حمد و ثناء کی اللہ کی تعریف کی تو یہ سب سے عظیم کلمہ ہے اس کلیمے کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اسے بیان کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو ساری دنیا کی نعمتیں عطا کر دیں ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اگر اللہ کا بندہ الحمد کہنے کی توفیق پا جائے یعنی ساری دنیا کی بادشاہت اللہ نے دے دیا ساری دنیا کی دولت اللہ نے کسی کو دے دیا آدمی سمجھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں اور دل سے اس نے الحمد کہا تو امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمت جو اسے دی گئی ہے وہ اور الحمد کہنے کی جو توفیق دی گئی ہے وہ دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو الحمد کہنے کی توفیق ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی لیکن دل کی گہرائی سے الحمد کا مطلب کیا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے میں نے گھر بنایا اپنے بل پہ نہیں میری اچھی اولاد ہوئی میری تربیت کی وجہ سے نہیں میں نے بہت بڑا کام کیا میری اپنی چالاکی سے نہیں ان تمام چیزوں میں میں اللہ کا محتاج رہا اللہ کی توفیق سے ہوا جو کچھ بھی ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا یہ صحیح تصور لے کر اگر ہم اللہ کی تعریف کریں اللہ کی حمد کریں تو دنیا کی کسی بھی چیز پر کبھی ہمیں فخر نہیں ہوگا کبھی جو ہے کسی بھی چیز پر گھمنڈ نہیں آئے گا کبھی بھی کسی بھی چیز کے کھونے کی تکلیف نہیں ہوگی ہر حال میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاجگی کو محسوس کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا تو آدم علیہ سلاۃ والسلام میں جب روح ڈالی گئی روح پھونکی گئی اللہ نے پھونکا تو روح سر میں دوڑی آدم علیہ السلاط والسلام کو چھینک آئی چھینکنے کے بعد اللہ کے حکم سے آدم علیہ سلاۃ والسلام نے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہا فقال له ربه يرحمك اللہ یا آدم آدم علیہ سلاۃ والسلام سے ان کے اور ہمارے رب اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ تم پر رحم کرے اے آدم اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے آپ کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کیا ہے ادآ آطثہ فحمید اللہ فشمت جب کوئی چھینکے چھینک کر الحمد کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو اگر کوئی چھینکے چھینک کر الحمد للہ کہے اس کا الحمد للہ جن لوگوں نے بھی سنا ہے ان تمام کو یہ رحم کہنا ضروری ہے وہ حق ہے اس کا وہ اس کا حق ہے لیکن سلام کا جواب ہر ایک کو دینا ضروری نہیں ہے پوری مجلس ہے کسی نے کہا السلام علیکم ایک آدمی نے وعلیکم السلام کہا تو سلام کا جواب کافی ہے لیکن کوئی چھینکا الحمدللہ کہا ایک آدمی ارحم اللہ کہے تو کافی نہیں ہوگا بلکہ سب کو یرحم اللہ کہنا ہے اور وہ حق ہے اس کا اگر نہیں کہیں گے تو اس کے بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے یرحم اللہ کا مطلب ہے اللہ تم پر رحم کرے اس کے بعد اہل علم نے حکمت بیان کی ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو اس وقت انسان کا پورا جسم جتنا بھی نظام ہے انسان کے جسم کا وہ پورے کا پورا نظام تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز انسان کی کام نہیں کرتی پورے طور پر انسان جیسے کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے ویسے ہینگ ہو جاتا ہے جب چھینکتا ہے اس کے بعد ریفریش ہو جاتا ہے تو یہ جو نعمت اسے ملی دوبارہ اس کا جسم جو کام کرنے لگا اس پہ وہ کیا کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو یہ جو پریشانی تھوڑی دیر کے لیے انسان پر سے آ کے ٹل گئی اس پر اس کا بھائی جواب دیتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے اسی لیے میرے محترم بھائیو چھینک اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اگر کسی کو آ جائے اور وہ روک لے اسے ایک تکلیف محسوس کرتا ہے جو بہت عجیب قسم کی ہوتی ہے اور آپ نے غور کیا ہوگا تو چھینکتے وقت نہ آدمی اپنی آنکھ کھلی رکھ سکتا ہے نہ کوئی چیز سن سکتا ہے نہ کسی اور طرح جو ہے اس کا دھیان ہوتا ہے تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے تو آدمی جب چھینکے تو چھینک کر الحمد کہے اللہ کی تعریف کرے یہ آدم علیہ السلط والس کو اللہ نے سکھایا ہے اور اس کے جواب میں اللہ نے یرحم کا رب تمہارا رب تم پر رحم کرے یہ کہا ہے تو کوئی چھینکے چھینک الحمدللہ کہے تو ہم کو کیا کہنا چاہیے یرحم اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا کرنے والے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے وہ دعا کیا ہے ہ ہدی کم اللہ ویوسل کیا مطلب ہے اس کا اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کے حالات کو صحیح کر دے یہ دعا ہے تو اسلام الفت پیار محبت ایک دوسرے کو دعا دینا ایک دوسرے کا بھلا چاہنے کا نام ہے ایک معمولی سی چھینک پر اتنی ساری تعلیمات اسلام میں دی گئی ہیں اس لیے اس سے پیارا دین کوئی دین ہو نہیں سکتا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے کہا از ہب الا الا الا اکل ملا اکت الا ملا جلوس فکل السلام علیکم اللہ نے کہا کہ آدم جاؤ جا کر فرشتوں کی وہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان سے کہو السلام علیکم تو آدم علیہ السلط والام نے جا کر انہیں سلام کیا تو سلام کرنا کس نے سکھلایا اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا یہی یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی گئی تعلیم ہے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے ہمارے بچے انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں سکھائیں گے تو پھر وہی کہیں گے بائے بائے اسے عام نہ کریں جو اصل تخیہ ہے آگے روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے گا انشاءاللہ اللہ فرشتوں نے کہا وعلیکم و رحمت اللہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو آدم علیہ سلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اللہ تعالیٰ نے کہا کا وہ بنی کا آدم یہ تمہارا سلام ہے ایک دوسرے کو ملنے پر اور تمہاری ضروریت کا سلام ہے جو تمہارے بعد ہوں گے تو یہی سلام ہے جو آدم علیہ سلاۃ کے زمانے سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے اور اللہ تعالی نے اس کا خصوصی حکم دیا ہے ادا تم بتحیت ان فہیو بحسن ہا اور اردو جب تمہیں کوئی سلام کرے تو جیسا اس نے سلام کیا ہے کم سے کم ویسا ہی تم اس کو جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو اگر کوئی کہے السلام علیکم کم سے کم اس کے جواب میں ہمیں کہنا ہے علیکم السلام اگر کوئی کہے السلام علیکم و اللہ تو کم سے کم جواب میں ہم کو کہنا ہے وہ علیکم السلام ورحمت اللہ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کہیں و علیکم السلام و اللہ اگر نہ ایسی صورت میں قرآن کی مخالفت ہوگی کیونکہ اللہ فرماتا ہے سلام جتنا کرے کم سے کم اتنا جواب دینا ہے یا اس سے بہتر جواب دینا ہے السلام علیکم کہیں السلام علیکم و اللہ کہیں السلام علیکم و اللہ کہیں. اگر کوئی السلام علیکم و اللہ کہے کم سے کم السلام علیکم و اللہ کہنا ہے. اور بہتر ہے وبرکات بھی کہیں اگر کوئی کہے السلام علیکم و اللہ وبرکات اتنا پورا سلام کریں تو آپ جواب میں خالی علیکم السلام کہیں گے تو قرآن کی مخالفت ہوگی و علیکم السلام و اللہ کہیں گے تب مخالفت ہوگی بلکہ آپ کو کیا کہنا پڑے گا وہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کے آداب ہیں یہ طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلائے ہیں تو اللہ نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کا طریقہ ہوگا جو اللہ تعالی نے سکھلایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاۃ والسلام سے کہا اللہ تبارک و تعالی کی دونوں مٹھیاں تھیں اللہ نے کہا اختر ائماشیت ان دونوں میں سے جسے چننا ہے چنو آدم علیہ سلاۃ والسلام نے کہا اخترت یمین ربی میں اپنے رب کا دہنا ہاتھ چنتا ہوں وکیل تھا دئی ربی یمین اور اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں اللہ تبارکو تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تہنے ہیں اور یہ چیز کتاب اللہ ہمیں بیان کی گئی ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے سیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو یہ بوتل میرے کس, کس سائیڈ ہے دائیں سائیڈ ہے اور ان کے کس سائیڈ ہے بائیں سائیڈ ہے تو یہ بذات خود نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں سامنے والے کے اعتبار سے یہ کسی کے دائیں ہوتی ہے کسی کے بائیں ہوتی ہے اگر کسی مخلوق کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز ایک ہی وقت میں کسی کے دائیں ہوں کسی کے بائیں ہوں کسی کے سامنے ہو جائے کسی کے پیچھے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اللہ کی صفت ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے جس کی تفصیل ہم جانتے نہیں ہیں اسی لیے اسے مخلوق کی طرح ہم نہ سوچیں اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کے دونوں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ایمان لانا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں وہ شخص گمراہ ہو جائے گا جو اللہ تباہ و تعالیٰ کی ذات وہ مخلوق کی ذات پر غور کرے گا ہمارے دو طرف دو ہاتھ ہیں اگر کوئی نعوذ باللہ یہ تصور ذہن میں لائے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے جیسا ہے تو پھر اسے سمجھنے میں تکلیف ہوگی کہ ایک دایا ایک بایاں ہونا چاہیے لیکن جس نے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مخلوق جیسا تصور نہیں کیا وہ مان لے گا اللہ نے بتلایا کہ اس کے دونوں ہاتھ دانے ہیں کس طریقے کے ہیں وہ اس کی شان کے لائق کے ہیں ہم کو مان لینا ہے وکل تھا ربی یمین مبارکہ اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں اور بابرکت ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ہاتھ واضح کیا کھولا فعضہ فیحہ آدم و تو اس میں آدم علیہ سلاۃ والسلام اور آدم علیہ سلاط و السلام کی ذریت تھی آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا ما ہا اے اللہ یہ کیا چیز ہے ضرور چک اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تمہاری ذریت ہے یہ تمہاری نسل ہے فعزا کل انسان مقتوب عمره تو ہر شخص کی عمر جو ہے اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی اللہ تعالی نے واضح کر کے آدم علیہ السلط والسلام کو ان کی پوری نسل دکھلایا جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی فعیدہ فیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پوری اس پوری نسل میں ایک بہت ہی زیادہ روشن چہرے والے انسان تھے او من اہم یا ان میں سب سے زیادہ پر رونق تھے فقار یا رب منہادہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ چمکتے ہوئے شخص کون ہے تو اللہ نے کہا اے آدم یہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلاۃ والسلام ہیں آدم علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا کہ آئے اللہ تو نے ان کی عمر کتنی لکھی ہے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ چالیس سال کی عمر ہے آدم علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفارش کی درخواست کی کہ اے اللہ ان کی عمر کو کچھ بڑھا دے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ تو لکھی جا چکی ہے تو اس وقت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے کہا رب انی قد جعلت الحمن عمری اے اللہ میں اپنی عمر کے ساٹھ سال اپنے اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں اللہ نے کہا تب کوئی بات نہیں ہے تو داود علیہ السلاۃ والسلام کو آدم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کے ساٹھ سال دے دیے گئے یہ سب کب ہوا ابھی آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سما اسکن جنت ما شا اللہ پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب تک چاہا جنت میں رکھا پھر جنت سے اتار کر زمین پر بھیجے گئے جب زمین پر بھیجے گئے تو آدم علیہ سلاۃ والسلام اپنی زندگی بسر کر رہے تھے جب موت کا وقت آیا ملک الموت آدم علیہ سلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر روح قبض کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انبیاء علیہ السلاط و تسلیم کو بتلایا جاتا تھا تو آدم علیہ سلاۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ بھائی وقت سے پہلے آ گئے ہو تو ملک الموت نے کہا کہ نہیں آدم علیہ السلام نے کہا میری تو عمر ہزار سال کی لکھی گئی تھی ابھی میری عمر میں ساٹھ سال باقی ہیں تو ملک الموت نے کہا کہ آپ نے اپنی عمر کا وہ حصہ اپنے بیٹے دعوت کو دے دیا تھا پھر اس کے بعد ملک الموت نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی روح کو قبض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضا ادا آدم فج حدت ذرری آدم بھول گئے آدم سے غلطی ہو گئی اس معاملے میں اور آدم کی اولاد سے بھی غلطیاں ہونے لگیں وہ آدم آدمت ذرری یچو آدم علیہ سلاۃ اس مسئلے کو بھول گئے اور آدم کی اولاد بھی اسی طریقے سے بھولنے لگی اس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ مقرر کرو تاکہ بعد میں تکرار نہ آئے یہ حدیث جو ہے صحیح ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا یہ ترمی کی حدیث ہے اور مستدرک حاکم کی بھی ہے تو میرے محترم بھائیو یہ روح پھونکنے کا قصہ ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ روح پھونکی گئی روح سر میں دوڑی آدم علیہ السلاۃ والسلام کو چھینک آئی اس کے بعد انہوں نے الحمد کہا پھر اس کے بعد اللہ تبارکو تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے پھر اس کے بعد فرشتوں کو جا کر اللہ نے سلام کرنے کا حکم دیا آدم علیہ سلاۃ والسلام نے سلام کیا پھر اس کے بعد اللہ تبارکو تعالیٰ نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو ان کی نسل دکھلائی یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو اسی کی مناسبت سے آدم علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی نسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش آیا ایک واقعہ ہے جسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور وہ واقعہ ہے آدم کی اولاد یا آدم کی ذریت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و میثاق لینا وعدہ لینا اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کی نسل کو نکالا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں ان پر گواہ بنایا اور کہا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اسے کہتے ہیں عہد و میساق عہد و پیمان اور وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد سے لے لیا تھا اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے امام طرح اللہ علیہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھے ہیں جس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیے ہیں کہتے ہیں الله من آدم ضروری حق اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی نسل سے عہد لیا ہے یہ بات حق ہے کیا عہد لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اور ان کی ذریت سے کہا تو بھی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پیدا کرنے کے بعد سب کو ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آدم کی اولاد سے ارفا میں وعدہ لیا یہ سب جو ہے غیب کی باتیں ہیں آدم علیہ السلط کو پیدا کیا گیا آسمانوں میں اوپر جنت میں رکھا گیا یا زمین میں پیدا کیا گیا بہرحال اس کی تفصیل نہیں آئی اللہ نے پائدہ کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ والسلام سے نعمان یعنی عرفہ کے میدان میں وعدہ لیا یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَاهَا فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ جتنی نسل آدم کی پیدا ہونی تھی اللہ نے وہ پوری نسل ان کی پیٹ سے نکال کر انہیں بکھیر دیا جس طریقے سے دانے بکھیر دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے کہاس تو بھی ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا شہیدنا سب نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے انتقول اللہ نے کہا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم کو یہ وعدہ یاد نہیں تھا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر صحیح فطرت رکھی صحیح فطرت پر اگر انسان تھوڑا سا بھی سوچے تو اسے یہ ساری چیزیں جو ہے حقیقت کی طرح سمجھ میں آ جائیں گے کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ بیمار ہو جاؤں تو خود کو صحت نہیں دے سکتا بھلا اپنے آپ کو کیا بناؤں گا اب میرے اندر طاقت ہے عقل ہے سوچ ہے اس کے باوجود بھی میں اپنے جیسا ایک دوسرا نہیں بنا سکتا تو میں اپنے آپ کو کیسے بنا سکوں گا یقیناً کسی نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے تو یہ چیزیں فطرت میں رکھی گئی ہیں انسان عقل سلیم سے سوچے تو یہ چیز اسے سمجھ میں آ جائے گی لیکن اللہ نے مزید مہربانی کی اس فطرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے رسول بھیجے جو اپنے بندوں کو جو اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا یہ وعدہ یاد دلائیں اللہ کے نبیوں نے یہ وعدے یاد دلائے اللہ نے فرمایا کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم اس, اس سے انجان تھے ہم جانتے نہیں تھے او تقول انما شرك اباؤنا من قبل یا کہیں یہ نہ کہنا کہ ہم, ہم سے پہلے ہمارے باپ داداوں نے شرک کیا و كنا من بعدهم ہم تو ان کے بعد آنے والی نسلیں تھیں ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی شرک کیا اف اتہلكنا بما فعل المبطلون باطل پرستوں نے جو کیا و ایسا ہی ہم نے کیا تو کیا اس کے بدلے میں تو ہمیں ہلاک کر دے گا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا ہر دور میں نبی بھیجے انسان تک دعوت اللہ نے پہنچائی جو شخص دعوت کے آ جانے کے بعد اسے ٹھکراتا ہے اسے انکار کرتا ہے اسی شخص کی پکڑ ہوتی ہے اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ورنہ کن ادربی نہ ایسا رسولہ ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس کے پاس اپنا رسول نہیں بھیج دیتے یا رسول کی تعلیم نہیں بھیج دیتے تو انسان کے پاس تعلیم آتی ہے روشن تعلیمات کے آنے کے بعد اگر کوئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ دادا کو اس نے اس کے خلاف کرتے ہوئے پایا ہے ٹھکراتا ہے انکار کرتا ہے تو ایسا شخص سزا کا مستحق ہوتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے تو یہ آدم علیہ سلاۃ وسلام کے روح پھونکے جانے کے بعد جتنی اولاد آدم کی پیدا ہونی تھی علیہ السلاۃ والسلام ان تمام کو زندہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا لا کر آدم کو دکھلایا آدم علیہ سلاۃ والسلام اور پوری ذریت سے اللہ تبارک بار نے عہد لیا کہا ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے مانا ہے اپنے رب کو اپنا رب اور اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے اسی توحید کے لیے ہمیں باقی رکھا گیا ہے اور جب یہ توحید دنیا سے ختم ہو جائے گی تو دنیا تباہ کر دی جائے گی اسی کا نام قیامت ہوگا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں سجدہ کس طریقے یہ یہ حکم کس کس کو دیا گیا تھا اس سجدے کا مقصود کیا تھا کیا آدم کی عبادت تھی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی لیکن مختصر یہ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوتی فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن عبادت کس کی کی اللہ کی, کی, کی, کی؟ کیونکہ سجدہ کس کے حکم سے تھا اللہ کے حکم سے تھا تو انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں ہوگا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس وعدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اقوال و فر اللہ علیم علسٰ فرو اللہ فرح